You're a fan you're a fan you're a fan you're a fan غم اعجاز دے اس میں شبیر کا تاثیر ہے دنیا کو بتا دے گردوں سے اتر آئے میری آنکھوں میں بادل اشکے غم شبیر بھرے پاسوں کی چادل نا کے پتے ہیں دنیا ہے جنگلے جو حق کے طلبار ہے ان کو بنا دے میں جو تاثیر ہے دنیا کو بتا دے یا شخص کا اے جی فام میں آپ سے جلے کپر کے ایوان جہاں میں باقی نہ رہے تیرے ستم کوئی کما میں کیداقت کی امانے آ سارے یزیدی کا ہر ایک نقش مٹا دے آپ کو بتا دے یا سب شباد کا, کا دے اس لن میں جو تاثیر ہے دنیا کو بتا دے ڈھل جائے گا میں آل یہ میں امکان بن جائے ہر کش کے آزاد درد کا قرآن بل بل دنیا کا کا دن ہے دنیا کو بتا دے یا میں شخص کا احجاد کا جو تاثیر ہے دنیا کو بتا دے بو گئے وہ زینب دلگیر وہ زہرا کی کمائی وہ صبر کا شہکار وہ تتہیری کی جائی چادر بھر دربار میں آئی پر یاد ہے پر یاد دہائی ہے دہائی دس منظر پور درد کو دل کیسے بھلا دے گم میں جو تاثیر ہے دنیا کو بتا شدی کا اجاد کا میں جو تاثیر ہے دنیا کو بتا دیں بوراہ دمشکار وہ زنجیر کی جھنکار تھی تک نشی کے لیے ایک پید کی للکا شب تیگ اس کی چلی پر سر درپار لگے ظالم و کے بیمار حکومت نہ گرا دے جو تاثیر ہے دنیا کو بتا دے یا ہمیں شب تیر کا اعجاز دکھا دے میں جو تاثیر ہے دنیا کو بتا دے کس या کہوں حسرت غازی کی کہانی جب تیر لگا مشک چھدی بہ گیا پانی پھر دل کے لیے سی دریا کی روانی پاتا ہے غازی کو غمِ تشنہ دہانی, تشن دہانی سکینا کی کوئی پیار بجائے آپ کو بتا دے ہم شباد میں جو تاثیر ہے دنیا کو بتا دے مخار کا لو وہ زمانہ بات کو نہ دنیا میں ملے کوئی ٹھکانا ہو جایا گئے حضرت ہو جب کبھی آنا آسانی سے ہو قاتل شبیر نشان دنیا کو بتا دے یا شب کا ایڈ